آج کے سبق میں آپ سورت القور آہ کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ بسمل القوری آتو القور ہوگا اور اس کی وجہ سے علی پی راہ کے نیچے زیر ہے راہ باریک ہوگا یہاں جب وقف کریں گے تو تا ساکن ہو کر ہاں بن جائے گا القور آ مل قورت مل قورعاتو اسی طرح قاطب پر ہوگا اور راہ باریک تا جب ساکن کریں گے ہا بنے گی مل کر وما اد وما وما یہ مد ہے مد منفصل یہاں آپ تین عرف کے برابر اوپر کی طرف کھینچیں گے دال حروف قلقلہ میں سے ہے اد اس کی دال کی صفت قلقلہ ادا کریں اور کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ پر ہوگا وم اد رو کی مل قوری آل قوری اور جب ملانا چاہیں گے تو تاپ پیش پڑیں گے لیکن یا وقت کرنا بہتر ہے وقت مطلق ہے یہ ہاں بن جائے گا مل قور میں یونس نون مشدد ہے غنہ کریں گے یونس یون ناسو کل فرو شیل کل فراش شو فرا فور کے اوپر زبر ہے پر ہوگا مب با حروف قلقہ میں سے ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہاں وصل کی صورت میں فراہ کے نیچے زیر ہوگا لیکن جب وقت کریں گے تو فرا ساکن ہو جائے گا سیلو نی بیو واط کو نل جی بیلو واتی کل آئی نیل موشی نون پر اخوا ہوگا آگفاق حروف اخبا میں سے ہے شین یا ساکن کریں گے آیت بھی ختم ہے اور وقت متلقی علامت بھی ہے نیل مش نیل فلت میں مشدد ہے غنہ ہوگا یہاں نون پر اقوا کریں گے یعنی جب اگلی آج سے ملائیں گے تو ہاں الٹا پیش پڑیں گے جب وقت کریں گے تو ہاں ساکل میں فیشتی یہاں تا کے نیچے دو زیر تمین ہے بعد میں راہ ہے یہاں ادغام بغیر غنہ نہ ہوگا اور وہاں پر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے اور او یہاں ملانے کی صورت میں پھر تن نہیں ہوگا را بیا کہ تنوین کے بعد واؤ ہے ادغام بگننا ہوگا لیکن وقت کرنا بہتر ہے علامت وقت مطلق بھی ہے تو اس صورت میں راضیہ ہو جائے گا ہاں بن جائے گی شروع راؤ راضیہ نہیں واد نہیں واد یہاں می مشدد ہے غنہ ہوگا یہاں نون کے بعد حروف پلقی میں سے خواہ آ گیا یہاں اظہار ہوگا ون خوف موازینو ہو, موازینو ہو, ہو اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو پھر اس کو ہو پڑیں گے اور وقت کریں گے تو ہاساکل میں واضین فم ہُوی مشدد ہے غنہ نہ ہوگا فم هُو هُو وقت کی صورت میں تا ہتا ہا بن جائے گی ہا کی بجائے ہا یا بس نہیں کریں گے وقت مطلق ہے وما وما وما وما وما یہاں مد منفسل ہے تین عالف کے برابر طویل کریں دال کی صفت قلقلہ راہ پور ہوگا می راہ پر ہوگا اوپر پیش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اظہار ہوگا نون کا چونکہ ہاں جو حروف حلقیہ میں سے ہے نار حامية نار حامية आज के सबा